جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کا درس جاری ہے اور پچھلے دروس میں ہمیں تفصیل سے جہاد پر بات کی جہاد کی تعریف جہاد کی قسمیں جہاد کی فضیلت جہاد کے مراتب جہاد کے شروط جہاد کے غوابط اور اس کے متعلق چند احکام بیان کیے تھے جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ آج کے درس سے جہاد کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ اس موضوع پر بات کریں گے اور اگلے دروس بھی کے اسی کے متعلق ہوں گے تقریباً ٹوٹل ایک سو تیس کے قریب غلط فہمی ہے اور جس میں سے تقریباً چھیاسٹھ سکسٹی سکس کا جواب ہم دے چکے ہیں پچھلے دروس میں یعنی حکمرام کی فرم برداری درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں الحکم غیر انضراللہ کے درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں پاغوت کے درس میں بعض غلط فہمیاں تھیں تو جو پچھلے دروس تھے تو ساتھی سے گزارش ہے کہ ان کو سمایت فرمائے کیونکہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے تو وقت ضائع ہوتا ہے میں ان غلط فہموں کو ذکر ضرور کروں گا لیکن تفصیل اور جواب آپ وہاں سے سنیں جو چھیاسٹھ غلط فہمی پہلے بیان کر چکے ہیں میں صرف غلط فہمی بیان کروں گا اور اس کا جواب اور مزید تفصیل آپ ان دروس میں فرمائیں اور اس سے پہلے کہ میں غلط فہمیوں کو بیان کروں مقدمے کے طور پر میں ووابط الجہاد میں پھر سے بیان کروں گا مختصر سے اور جو سب سے زیادہ اہم وابطے ہیں وہ بیان کرتا ہوں کیونکہ غلط فہمیوں کا جب ہم ازالہ کریں گے تو انہی ضوابط کے بنیاد پر کریں گے یہ ہمارے پاس ایک ترازو ہے ہم توڑ جائیں گے ہر غلط فہمی کو اسی ترازو پر اور جواب انشاءاللہ اللہ آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے گا تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے بات آسان ہو جائے تو پہلے میں جہاد کے ضوابط پر بات کروں گا تقریباً دس گیارہ ضابطے جو ہے میں وہ بیان کروں گا پھر بعض غلطیاں جو مجاہدین سے ہوئی یا جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں میں وہ بیان کروں گا جس سے ثابت ہوا تھا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے جہاد جہاد نہ رہا یعنی جو آج کل کے دور میں موجود ہیں میں چند پر بات کروں گا پھر آگے ان غلط فہموں کا اضارہ کریں گے جہاد کے ضوابط نمبر ایک سب سے پہلا رابطہ جہاد کے یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے شرطوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ نماز روزہ حج زکوات یہ ارکان اسلام میں سے ہیں اور ان کے بھی شروط, شروط کا ہونا ضروری ہے شروط کے علاوہ عبادت عبادت نہیں رہتی جیسا کہ نماز بغیر وزو کے نماز رہی رہتی کیونکہ وضو شرط ہے نماز کے لیے اسی طریقے سے جہاد کی بھی اہم شروط ہیں ان کو جانا بہت ضروری ہے اور صرف شروط پر ایک خاص درس گزر چکا ہے جس میں بیس کے قریب شرطیں بیان کی تھیں تو آپ ان, کو ان کی طرف رجوع کریں اور ان شروط کو سمجھ لیں لیکن جو سب سے اہم شروط ہیں جو دو قسم کی شروطیں عام ہیں اور خاص جو عام ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا یہ اخلاص نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ یا کریم صباح یہ دو عام شروع ہیں ہر عبادت کے لیے اور جو خاص شروع ہیں ان میں سے جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ طاقت و قدرت ہونی چاہیے امام ہونا چاہیے اور رایہ اور جھنڈا ہونا چاہیے باقی شروع آپ دیکھ لیں میں نے پانچ پر بات کی ہے باقی تقریباً پندرہ جو شروع ہیں آپ ان کو سماعت فرمائیں نمبر دو جہاد جہاد کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے اگر جہاد کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تب وہ جہاد نہیں اور جہاد کے سب سے بڑا مقصد ہم نے بیان کیا تھا وہ ہے اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی اور دوسرا مقصد جس میں دین کی سربلندی بھی ہے دوسرا مقصد کہ مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت ہو جائے اگر یہ دو مقصد پائے جاتے ہیں تو الحمدللہ جہاد ہے آگے بڑھنا چاہیے اگر یہ دو مقصد نہیں پائے جاتے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے نمبر تین جہاد کرنے سے پہلے جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کو سمجھنا ضروری ہے یعنی جہاد کرنا چاہیے علم اور فقہ کے دین سے علم کے ساتھ اور فقہ سمجھ کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے دین کا علم ہونا چاہیے جیسا کہ نماز روزہ حج زکات ہے بغیر علم کی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر علم کی آپ عمرہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو جہاد س... پھر کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ تو جہاد کیسے کرنا ہے مقصد ہرگز نہیں کہ آپ نے کلاشوں کو اٹھوانی اور فائر کر دینا ہے ہرگز نہیں یہ مقصد نہیں ہے تو جہاد کے بھی طریقہ ہے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ بیان کیا ہے حج کا طریقہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے جہاد کا طریقہ بھی ہمیں سمجھایا اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ جہاد کی غلط نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب کچھ بیان کیا ہے یہ کب پتا چلے گیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب ہم شریعت کے علم حاصل کریں گے قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں گے تفسیر پڑھیں گے اور احادیث کی شرح کی طرف جائیں گے شرح کو سمجھیں گے اور یہ تب ہوگا جب ہم علما کی طرف جائیں گے اور ان مسائل کو سمجھیں گے جہاد رحمت شفقت کے ساتھ ہونا چاہیے یہ بڑا عجیب ضابطہ ہے کیونکہ دین اسلام رحمت کا دین ہے شفقت کا دین ہے اس دین کا رب رحمان رحیم ہے اور اس یہ دین جس امت کے لیے بھیجا گیا ہے اس امت کا رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے اور پیغام قرآن مجید جو ہے جو اس امت کے لیے ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ایک ایک لفظ میں برکت ہے ایک ایک لفظ میں رحمت ہے تو جب جہاد کرنا ہے تو رحمت اور شفقت کے ساتھ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکان رفق افیشے ان اللہ ذانح و ماکان الفیشے ان اللہ شانح سے مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں رفق رحمت اور شفقت پائی جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اسے اچھا بنا دیتی ہے اور جس چیز سے آپ رحمت کو شفقت کو نکال دیں اور سختی کو داخل کر دیں تو وہ پھر بدترین چیز ہو جاتی ہے بری چیز ہو جاتی ہے وہ یاد رکھیں یہی رحمت تو فرق ہے مسلمان بھی جہاد کرتے ہیں اور کافر بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں ہولی کہتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے, اپنے وطن کے لیے یہ ہمارے لیے ایک مقدس جنگ ہے اور وہ بھی کہتے جو ان کے مر جاتے ہیں یہ جنت میں ہے شہید ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے وہ بھی کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے ہمارے بیچ میں مسلمانوں کے بیچ میں اور کافروں اور ظالموں کے بیچ میں جو فرق ہے اس جہاد میں یا اس لڑائی میں وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا جو جہاد ہے وہ رحمت شفقت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے ان بنیادوں پر ہم جہاد کرتے ہیں اور ان کے پاس کیا بنیادیں ہیں سوائے قتل و غارت اور توڑ پھوڑ کے کچھ بھی نہیں زندہ ساز دیکھنا چاہتے ہیں ورلڈ وارز کی طرف جائیں پہلے ولڈ وار میں دوسری ولڈ وار میں دونوں میں ملا کر جو لوگ مرے ہیں تقریباً کتنی ہاں سکسٹی فورٹی کے قریب آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں ایٹی کر دیں ایٹی کیا ملین. ملین ہزار نہیں میرے بھائی یہ, یہ لوگ مرے ہیں سوچ سکتے ہیں آپ لوگ اتنے لوگ مرے ہیں کس لیے دنیا کے لیے اور جتنی سویلین مرے ہیں اتنی فوجی نہیں مرے عام لوگ مرے ہیں بیچارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوا جتنی بھی جنگیں ہوئی دونوں فریقین میں سے مسلمانوں میں سے اور کافر میں سے جو لوگ مرے ہیں وہ ہزار سے زیادہ نہیں ہے ٹوٹل ہزار سے دس سال جہاد ہوا دس سال مدینہ میں دس سال جہاد ہوا ان دس سالوں میں جو ٹوٹل لوگ مرے ہیں دونوں فریقین میں سے وہ ہزار سے زیادہ نہیں ہے یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے اور جہاں پر اسی ملین لوگ مرتے ہیں یا پچاس ملین لوگ مرتے ہیں اب کو کیا کہیں گے اس سے زیادہ کوئی وحشیانہ یا بربریت ہے لیکن تحمت کیا لگتی ہے یہ مسلمان سا یہ سارا کام کرتے ہیں ہاں یہ تب ہوتا ہے آج کل دیکھ لیں اب خود کش حملوں میں کیا ہوتا ہے کتنی فوجی مرتے کتنی سویلین مرتے ہیں اندازہ ہے آپ کو اب وہی وہ راستہ اپنایا جا رہا ہے نا انصافی والا راستہ ظلم والا راستہ جس میں رحمت نظر کہیں نہیں آتی نمبر پانچ جہاد عید الصاف کے ساتھ ہونا چاہیے اگرچہ دشمن بھی کیوں نہ ہو دشمن کے ساتھ بھی ہمیں حکم ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے صورت معاہدہ آٹھ میں اللہ تعالی فرماتا ہے قرب الطو کسی قوم کی دشمنی تجھے اس چیز پر آمادہ نہ کر دے مجبور نہ کر دے کہ تم نا انصافی کرو انصاف کرو یہی تقوا کے زیادہ قریب ہے متقی پرہزگار بننا چاہتے ہو دشمن کے ساتھ بھی تم نے انصاف کرنا ہے نا انصافی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرنی اور سورت بقرات نمبر ایک سو نبے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلفی سبیلی اللہ کے دین <المعتدین> دیکھیں میدان جنگ میں بھی قتال میں بھی اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے قرآن مجھے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ یاد دہنی ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کسی نے ادھر ادھر نہ جائے زمین کے لئے نہیں کسی قوم کے لئے نہیں صرف اللہ کے واسطے کرنا ہے وہ قاتل فیصل ال... کس کے خلاف ہم جنگ کریں اللہ وقاتلون کو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں غلط احتدو اور حد سے نہ بڑھنا نہ انصافی نہ کرنا ان اللہ لا محتین بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں سے حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور ہم کیسے بچیں گے اس حد سے گزرنے سے یا اس ظلم سے کیسے بچیں گے جب ہمارے ضد میں کوئی بھی ہماری نشانے یا ہماری زد میں کوئی بھی معصوم شخص نہیں آئے گا اگر ایک معصوم بھی مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نا ہوئی اور یہ جہاد نہ رہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پسند کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرے گا نمبر چھ جہاد ہونا چاہیے مسلمانوں کو امام حکمران کے ساتھ اس کی اجازت کے ساتھ اگرچہ وہ اچھا ہو یا برا ہو فاسق کیوں نہ ہو بدکار کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ہی جہاد کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انم الا امام و جنح بے شک امام ایک اور ہے جو قات علم اور تقابی اس کے پیچھے سے اس اور کے پیچھے سے جنگ کی جاتی ہے اور اسی, اسی کو ڈھال بنایا جاتا ہے امر اب تقوال و عیدل اگر وہ اللہ تعالی کے ڈر کا حکم دے اور انصاف کرے فن نلح گزا لکھ اجرن تو اس کے لئے اجر و ثواب ہوگا وہ ان امر ابھی گئی رہی اگر وہ اس کا حکم نہ دے اس کے سوا کسی اور چیز کا حکم دے فن نیالیہ ہی ہوئی تو اس کا گناہ اس کے سر پہ ہوگا متفق نل سے بخاری مسلم کی روایت ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے فنگ گزاری کرنی چاہیے بشرط یہ کہ ماسیت اس میں نہ ہو اور عقیدے کی کتاب کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں عقیدہ واسطیہ ہے عقیدہ کہاوی ہے عقیدہ سفارنیہ ہے راضین کا عقیدہ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں آپ پڑھیں آپ کو ہمیشہ جہاں پر توحید کا ذکر ہے اسماصفات کا ذکر ہے تو وہاں پر آپ کو یہ بھی ضرور ملے گا ولیحد جو وجہد ماہمام مسلمین برنکار افاجرہ ہم حج بھی کریں گے جہاد بھی کریں گے مسلمانوں کو امام کے ساتھ حکمران کے ساتھ اگرچہ وہ اچھا ہے برا ہے نمبر سات جہاد اللہ تعالی کے راستے میں کرنا چاہیے مسلمانوں کی حالت کے مطابق اگر طاقت ہے تو طاقت والی آیت پہ عمل کیا جائے گا اگر وف ہے کمزوری ہے تو ان آیت پہ عمل کیا جائے گا جو وف اور کمزوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی فائدہ ہوتا ہے مراحل الجہاد جسے میں نے پہلے بیان کیا پہلا مرحلہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاطو تو علقا فرین وجہ ہی دم بھی جہاد ان کے بی رہا کافروں کی فرموداری نہ کرو اتعد نہ کرو امرے پیار نبی صم اور قرآن مجید سے ہی علم سے ہی جہاد کرو ان کے خلاف بہت بڑا جہاد کرو پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ اور دوسرا ملحای تھا کفلید کا وہ کف عیدی اب ہاتھ اٹھا اپنے مکہ میں جب دشمن کا غلبہ زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگرچہ تکلیف پہنچاتے ہیں ظلم کرتے ہی ایک کافر ہاتھ نہیں اٹھانا کف عیدی ہاتھ اٹھا کے کیا کرنا ہے وہ عقیقی مسلط اور عبادت میں وقت گزارنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارنا ہے وغص بخاری میں سید عبد اللہ بن مسعودہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کعبے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب سجدے کی حالت میں تھے سجدے میں گئے تو کافر و ظالموں نے آ کے نبی اکرم وسلم کی پیٹ مبارک پر گندگی کا ڈھیر رکھ دیا اوٹ کی گندگی سلل جزور ولا کشی آ دیکھیں اور میں کچھ بھی نہ کر سکا اور یہ مرحلہ جو ہے سب سے کٹھن مرحلہ ہے سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کے وہ شخصیت جو آپ کے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیاری ہے جس پر آپ اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے گندگی ڈالی جا رہی ہے اور آپ آنکھوں سے دیکھ تو سکتے ہیں اپنا مو تو پھیر سکتے ہیں آنکھیں بند تو کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کھا سکتے دفاع نہیں کر سکتے پھر تیسرا مرحلہ آیا دوسرا مرحلہ کہ اجازت دی گئی جہاد کی اب تمہیں اجازت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا الحجم پھر یہ اجازت بھی ان کے نہیں تھی جو خود جن، جو جنگ کرتے ہیں صرف دشمن ہیں جو اٹیک کر رہے ہیں ان کے خلاف تم جنگ جن کرو اللہ تعالیٰ فرمائے و قاتلفی سبی اللہ نوا حب الرحدین اور قتال کرو جہاد کرو اللہ تعالی کے راستے میں ان کے خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں ولاد اور حد سے نہ گزرنا ان نوحب الرحدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر اس کے بعد اور مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا وہ قاتلوم حتنے دین صورت انفال میں آیتنا اللہ تعالی نے حکم دیا اب قتال کرو جہاد کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارا کا سارا دن صرف اس وعالی کے لئے نہ ہو جائے وہ فتنے کا مطلب ہے اس احتقریوں میں مفسرین نے فرمائے شرک جب تک شرک نہ مٹ جائے اور بدکاری نہ مٹ جائے اس وقت تک اپنے جہاد کرنا ہے شیخ السین میتم رحمۃ اللہ علیہ السارمس نمبر دو سفر نمبر چار سو تیرہ میں بیان کرتے ہیں فمن من امن ہوا فی ہے مصطفیف بس جو شخص مومنوں میں سے ایسی جگہ پر یا ایسی زمین پر ہو یا ایسے ملک میں ہو جس میں وہ کمزور ہو او في وقت ہوں في مصطاف یا ایسے زمانے میں ہو جس میں مسلمان کمزور ہوں فلیح ام البحد صبر و تو اسے صبر کرنے اور صف کرنے معاف کرنے خاموشی اختیار کرنے کی آیت پر عمل کرنا چاہیے اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف جو اذیت دیتے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں اگر کمزوری کی جگہ ہے ملک کمزور یا زمارہ کمزوری والا ہے تب ان آیتوں پہ عمل کیا جائے گا جن آیتوں پر صبر کرنے کا اور ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم ہے جہاد راج ہے جہاد کرنے والا جہاد کرنے کرتے وقت یہ اچھی طرح زینشین کر لے کہ اس جہاد کرنے سے جو مسلحت ہے وہ واضح ہے اس میں فائدہ ضرور ہے امت کو اور اس جہاد تو کرنے سے کوئی بڑا مقصدہ بڑا خسارہ نہیں ہے یعنی فائدہ ہے نقصان ہے اگر فائدہ زیادہ ہے نقصان کم نقصان کم تو ہوتا ہی رہتا ہے جہاد میں ہوتا ہے کیا جانیں تو چلی ہی جاتی ہیں لیکن فائدہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کا دین کی بلندی ہو رہی ہے مسلمانوں کی جان و مار محفوظ ہے اگرچہ دو چار مرتے ہیں لیکن لاکھوں کی تو جان مال محفوظ ہے جنگ میں بعض لوگ مرتے ہیں ان کے مرنے سے ان کے شہید ہونے سے باقی لوگ تو محفوظ ہیں اگر یہ صورتحال حال ہے تو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مفسدہ زیادہ ہے قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کوئی مال جان عزت کچھ کوئی کچھ محفوظ نہیں ہے معصوم جانے چلی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے دشمن کا غلبہ دن بدن اور مزید بڑھتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ جو داخل ہونا چاہتے تھے وہ خود تنگ ہو گئے ہیں دین کا نام ہر دارے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاد نہیں ہے اور اس کے ارد گرد اس کے متعلق شخص متیم رحمۃ اللہ علیہ مجموع فتح جد نمبر بائیس افہ نمبر تین سو پر بیان کرتے ہیں وہ افوال جہاد علام علیہ مکھن افوال الرب تحال ہے سب سے بہترین جہاد اور سب سے بہترین عمل صالح وہ ہے جو جس میں اللہ تعالی کی فرم برداری زیادہ ہو وہ انفاحب جس میں بندے کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہو اللہ تعالی کی فرم برداری اور بندے کے لیے فائدہ مند ہو فیض رکھا نہیں تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح بندے کو ضرر یا نقصان پہنچاتا ہے وہ هو انفع یا اسے روکتا ہے اس چیز سے جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے لم يكن کا سالحان تو وہ صالح بھی لگ سکتا ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا وہ جہاد جہاد صالح نہیں ہو سکتا مصلحت واضح ہے مصلحت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت یہ سب سے بڑا مسلحت ہے اگر اس جہاد سے یہ ہو رہی ہے تو الحمدللہ للہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں مساجد تعمیر تو ہو رہی ہیں لیکن مساجد میں جو نماز پڑھنے والوں کا تو خون ریزی ہو رہی ہے بعض لوگ سمجھتے کہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں تو اس جہاد سے فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں مسجدیں بن گئی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا صرف اللہ کے گھر تعمیر کرنے سے مسلحت نہیں ہوتی میرے بھائی اللہ تعالیٰ گھر تعمیر کرنا اچھی بات ہے جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی سر دین سرگرم سر سر تب ہوگی اسے مسجد بنانے میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی دن کی تب ہوگی جب مسجد بھی بنے گی اور مجموعہ نماز لوگ بھی پڑھیں گے امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صبح و شام توحید کا نعرہ لگے گا اور اللہ تعالی کی توحید کی طرف اللہ تعالی کے دین کی طرف لوگ اپنا سر جھکا کے اللہ تعالی گھر کی طرف رواں دوا ہوں گے نمبر نو جہاد کرنا چاہیے لوگوں کو لوگوں کے حقوق کے مطابق کسی کے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے والدین کے حقوق پورے ہونے چاہیے عام مسلمانوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے جو غیر مسلم ہیں کافر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے جو حربی نہیں ہیں جو جنگ پر تولے ہوئے نہیں ہیں جو ویزے کے تحت یا کسی عہد کے کی تحت کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ان کو قتل کرنا یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا عام مسلمانوں کے حق تلفی کرنا اور حق تلفی سب سے بڑی چیز میں قتل کرنا خون بہانا اسے کبھی ج... یہ کبھی جہاد نہیں ہو سکتا اور نمبر دس آخر میں ان ضوابط کا جو لب لباب ہے جو بنیاد ہے اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں کیسے ہوگا قرآن مجید اور سے حدیث پہ عمل کیسے ہوگا جہاد کرتے ہوئے نمبر ایک سحت المعتقد مجاہد کو چاہیے کہ سب سے اپنا عقیدہ درست کر لے اگر عقیدہ نہیں تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لے توحید اور عقیدہ کو درست کر لے توحید کو سمجھے توحید کیا ہوتی ہے اور اپنا عقیدہ درست کر لے یعنی مجاہد کو صاحب عقیدہ سلیمہ ہونا چاہیے نمبر دو اخلاص النی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی دین سربلندی کے لیے ہونی چاہیے اور یہ بنیادی شروط میں سے ہیں جسے میں نے پہلے بیان کیا اور صحت العباد کی شرط ہے اس کے بغیر عبادت صحیح ہو نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب قلب سلیم ہونا چاہیے قلب سلیم وہ ہوگا جس کی نیت سلیم ہے نیت اچھی ہے صاحب قلب سلیم ہونا چاہیے نمبر تین صدق التوکل اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے اور وہ تب ہوگا جب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے گا اور یہ تب ہوگا جب منہج آپ کا درست ہوگا یعنی صاحب منہج سلیم ہونا چاہیے جس کا منہج سلیم نہیں ہے منہج درست نہیں ہے تو اس کا جہاد کے بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا نمبر چار حسن المطحبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے پیروی کرنا اتباع کرنا سنت پر عمل کرنا یعنی جہاد کا طریقہ نبوی طریقہ ہونا چاہیے جہاد جہاد نبوی ہونا چاہیے اور اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں صاحب سننا سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اسے کہتے ہیں صاحب سنہ تو اب چار چیزیں ہوگی وجاہد کو ہونا چاہیے نمبر ایک صاحب عقیدہ سلیمہ اچھا عقیدہ نمبر دو صاحب قلب سلیم اچھا دل پاک اور صاف دل نمبر تین صاحب بنہج سلیم اس کا منہج اس کا راستہ اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور نمبر چار صاحب سننا اس کا جہاد جہاد نبوی ہونا چاہیے سمجھ آئی تو یہ اہم ضوابط تھے سمجھ بیان کے دس ہیں تقریبا اور مزید دیکھنا چاہیں تو پچھلے درس کی طرف جو کرے وہاں پر میں نے تقریبا کتنے اٹھارہ تھے کتنے ضوابط تھے اٹھارہ تھے پچھلے درس میں سترہ اٹھارہ کے قریب تھے تقریباً یہ بیس تھے ہاں چھوڑ دیے تھے باقی بہرحال تو ان کی طرف جو کرے ان تو یہ دس جو اہم تھے میں نے اس پہ بات کی ہے یہ جو غوابط ہیں میں جو میں نے بیان کیے یہ ترازو ہیں اس پر ہم جہاد کو تولتے جائیں گے اور جتنی بھی غلط فہمیاں موصول ہوئی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک سو تیس کے قریب ہیں اسی ترازو پر تولتے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کیا واقعی دلیل ہے یا یہ غلط فہمی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لی غوابط ہیں اب جو آج کل امت میں ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے میں سوال کی شکل میں یہ بات بیان کروں گا جواب اگر ہاں میں ہے تو پھر وہ جہاد نہیں ہے اگر نام میں ہے تب وہ جہاد ہو سکتا ہے نمبر ایک کیا قرآن مجید کی آیات جو محکم آیات ہیں ان کے مطابق آج جہاد ہو رہا ہے یا متشابہ آیات کو لے کر دلیل بنی جا رہی ہے نمبر دو کیا جہاد کا طریقہ جہاد نبوی ہے جسے کہ نبی کے علیہ وسلم کرتے تھے اور سلم صالحین نے کیا یہ اس سے مختلف طریقہ ہے نمبر تین کیا آج کل جہاد جو ہو رہا ہے وہ علم کے ساتھ اور دین کی سمجھ کے ساتھ ہو رہا ہے یا جہالت کے ساتھ ہو رہا ہے نمبر چار کیا آج کل جو جہاد ہو رہا ہے اس میں جہاد و طلب و جہاد و دفع کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے دونوں کو مکس کیا جا رہا ہے کیونکہ دونوں کے احکام مختلف ہیں نمبر پانچ کیا آج کے جہاد میں ظلم اور حد سے گزرنا اور گلو پایا جاتا ہے یا نہیں کیا آج کا جہاد انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا ظلم کے ساتھ ہو رہا ہے نمبر چھ کہ آج کے جہاد میں غدر اور دھوکھا دہی ہے یا نہیں ہے نمبر سات کہ آج کے جہاد میں معصوم جانے محفوظ ہیں یا نہیں نمبر آٹھ کہ آج کے جہاد میں حکمرانوں کے خلاف نکلا جا رہا ہے یا نہیں خروج ہو رہا ہے یا نہیں نمبر نو کہ آج کے جو جہاد کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ امت کے جو معتبر علماء ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں ان کی قدر و احترام کرتے ہیں یا نہیں نمبر دس کیا عوام الناس میں ان علماء کا قدر و احترام عام لوگوں کے دلوں میں گڑا جا رہا ہے یا ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے نمبر گیارہ کیا آج کل جو لوگ جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کسی کی غیبت چغل خوری تو نہیں کر رہے نمبر بارہ جسے میں پہلے بیاں کے مجاہد کو متقی پرہزگار ہونا چاہیے اور غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا متقی پر نہیں ہوتا نمبر بارہ کہ آج کے جہاد میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج مسلمان میں طاقت ہے یا غف ہے کہ اس کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں نمبر تیرہ کہ آج کے جہاد میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مصلحت زیادہ ہے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے یہ اس کے کوئی پرواہ ہے یا نہیں نمبر چودہ کہ آج کے جہاد میں امت کو امن و امان کی طرف بھیجا جا رہا ہے یا ہلاکت کی طرف نمبر پندرہ کہ آج کے جہاد میں مقصد جہاد کے مقصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں جہاد کے دو مقصد جو عظیم میں نے بیان کیے اللہ تعالی کی کے دین کی سر بلندی اور مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ مقصد نہیں پورا ہو رہا تو کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اور رک رہے ہیں یا اپنی کروائے مزید اور بڑھا رہے ہیں نمبر سولہ کیا خود حملے ہو رہے ہیں یا نہیں اور کیا خودکش حملہ جہاد کا حصہ ہے یا نہیں نمبر سترہ کیا اس جہاد میں لوگوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں عام مسلمانوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں یا ان کے حق تلفی تو نہیں ہو رہی بلکہ کافر جو ہیں جو جنگی نہیں ہے جو مستعمن یا ذمہ یا معاہد کافر ہیں کیا ان کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں یا نہیں نمبر اٹھارہ کیا آج کے جہاد سے عوام الناس میں امن و عوام کی حالت ہے امن و امان کی حالت ہے یا رغب اور دہشت گردی کی حالت ہے نمبر انیس کیا آج کے جہاد سے اسلام کا نام دین کرم روشن ہو رہا ہے یا اسلام پر مختلف قسم کے دبے لگائے جا رہے ہیں نمبر بیس کیا آج کا جہاد وہ جہاد کے ضوابط کے ساتھ ہو رہا ہے شروط کے مطابق ہو رہا ہے یا دہشت گردی ہے تو یہ بیس سوال ہیں یاد رکھے جہاد جو نبی اکیم صلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تھا اور ان کے بعد تابعین اور صلیف صاحن کے زمانے میں رہا وہ ان سب چیزوں سے پاک تھا آپ کو کہیں بھی اور میں چیلنج کرتا ہوں کہیں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو جہاد نبی اکریم صلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں اور صلیف صارحین کے زمانے میں ہوا یہ چیزیں اس جہاد میں نہیں تھیں اور اگر آج کے جہاد میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایک مدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے اگر آپ یہ چیز دور کر سکتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہوئے جہاد کر سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ جہاد شرعی ہے اگر یہ چیزیں دور نہیں ہو سکتے آپ سے اور آپ اصرار کرتے کہ نہیں یہی جہاد ہے اسی پہ چلنا ہے تو یاد رکھیں یہ جہاد جہاد شرعی نہیں ہے اب غلط فہمیوں کی طرف آتے ہیں ٹوٹل تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیس ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر میں بیان کروں میں صرف یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہے وہ بیان کرتا ہوں اس میں کتنی غلط فہمیاں ہیں اس کے مطابق بیان کرتا ہوں پچھلے دروس میں جو غلط فہم بیان ہو چکی ہیں تقریباً وہ چھیاسٹھ کے قریب سکسٹی سکس پچھلے دروس میں جو ہم بیان کر چکے ہیں 66 غلط فہمی اور ان کا ازالہ بھی کر چکے ہیں یہ کون سی غلط فہمیاں تھی درس الحکم غیر ما انزل اللہ. اللہ تعالی کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنا اس درس میں تقریباً 24 غلط فہمیاں تھیں 24 غلط فہمیاں حق بغیر منظر اللہ پھر کچھ اعتراضات تھے بعض ساتھیوں کے ان کے جواب بھی دیا تو ٹوٹل ملا کے چوبیس غلط فہمیاں تھیں وابط و تکفیر میں چار غلط فہمیاں چوبیس اور چار اٹھائیس ہو گئی پاغود کے درس میں گیارہ غلط فہمیاں تھیں اور ان کا ازالہ کیا اور ٹوٹل جو ہو گئے فورٹی ون اکتالیس حکمرند فرم برداری کے متعلق چھ غلط فہمیاں تھیں اور حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کے متعلق سات غلط فہمیاں تھیں تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہو گئی ففٹی تھری جہاد کے متعلق بارہ غلط فہمیاں تھیں اور یہ ٹوٹل ہوئی سکسٹی سکس اب جو باقی دروس ہیں خود کش حملے ان کے متعلق سات غلط فہمیاں ہیں یہ کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ پھر جو جہاد فکر آج موجود ہے یا جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو علماء موجود ہیں آخر کوئی تو علم ان کے ساتھ ہے آخر وہ کیا وجہ ہے ان کے ساتھ کیوں علماء ہیں کیا وہ علماء نہیں ہے کیوں کو قرآن اور سنت کا علم نہیں ہے کیا ان کے پاس سلب صالحین کا علم نہیں ہے کتابیں صرف تم لوگ پڑھتے وہ کیا کتابیں نہیں پڑھتے اس کے متعلق تین غلط فہمیاں ہیں پھر افغانستان میں جو جہاد ہوا پہلا جہاد اور بعد میں جو ہوا اس کے متعلق چار غلط فہمیاں اور یہ تقریباً ایٹی ون ہو گئی پھر آج کل امت میں جو ضلت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے متعلق چار غلط فہمیاں ہیں اور اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہو گئی کتنی فائیو. ایٹی فائیو ٹھیک ہے غلط 85 غلط اب سے لے کر تقریباً 130 تک یہ متفرقات ہیں کیونکہ بعض میں کوئی سوال موصول ہوئے جب میں نے یہ ہیڈنگز بنا لی تھی اب وہ میں دوبارہ اس کو رد و بدر کرنا بعض سوال ابھی بھی آ رہے ہیں ساتھیوں کے اللہ کو خیر دے تو متفرقات میں میں نے ان کو ڈال دیا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ان موضوعات پر اور بھی سوال آئے ہیں جیسے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے متعلق غلط فہمی آئی ہے کہ قرآن مجید کی آئے توبہ کی آئے اس میں فٹ کر دی ہے کہ وہ آئے دلیل بن جاتی ہے وہ ہم پہلے بھی بین کر چکے ہیں پھر میں اس کو مزید بینک کروں گا اور مختلف اس قسم کی غلط فہمیاں آئی ہیں تو یہ ٹوٹل ایک سو تیس کے قریب ہیں اس انشاءاللہ اس کا ہم اضارہ کریں گے ٹائم کیا ہو گیا چالیس منٹ ہو گیا تو... اچھا جو پہلے غلط فہمیاں پچھلے دروس میں ہیں یہ وہ چھیاسٹھ غلط فہمیاں ہیں جو <laughs> کتنی ورقے ہیں چار پانچ سات آٹھ نو دس بارہ تیرہ یہ بیس ورقے ہیں یہ صرف غلط فہمیوں کے ہیڈنگز ہیں جواب نہیں ہیں جو ہم پہلے دے چکے ہیں اگر آپ چاہیں بیس ورقوں کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو دو تین در سے چلے جائیں گے دو درس یہ آدھا درس آج کا جو ہے باقی اور اگلا درس صرف یہ پڑھتے ہوئے چلا جائے گا تو مشورہ کیا ہے یہ پڑھ کے سناؤں یا رجوع کرنے کافی ہے جو سننا چاہتا ہے درست سب موجود ہیں آپ چاہیں تو میں ڈیٹ بھی بط... یہاں پہ لکھی بتا دوں آپ کو یہ درس کب اور کس وقت ہوئے تھے اگر کوئی ساتھ ہی رجوع کرنا چاہے یا آپ چاہیں تو میں ایک ہی غلط فہم یہاں سے پڑھنا شروع کر دوں کیا مشورہ ہے کیا خیا ریکارڈنگ ہوئی ہے 66 کے قریب جو ہو چکی ہم مزید جو آگے ہیں نہیں وہ ہے ان کے پاس پوری ہے کیونکہ اگر 66 کم شروع سے پورج میں نہیں بیان کر سکتا ہے صرف ابھی میں صرف موضوع بیان کر کے کون کون سی غلط فہمی ہوئی یہ ہو سکتا ہے بیس منٹ میں ہو جائے گا ابھی جو بچے گا وہ اگلے درس میں کر دیں گے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی جو غلط فہمی ان کو ہم شروع کریں اور آخر میں آخر میں جب یہ سارے غلط سیم ختم ہو جائیں گی پھر چاہے تو ان چھیاسٹھ کو شروع سے کر دیں یا چاہے دی تو جی غلط فہمی غلط فہمی ہوتی ہے ترتیب کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو غلط فہمی ہے یعنی پہلے آپ حکمران کے مسئلے کو شروع میں کر دیں یا جہاد کو شروع کر دیں کیا فرق پڑتا ہے وہ تو غلط فہمی ہے ساری پہلے سے شروع چلیں اچھا چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں کی جی میں جی پڑھ کے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ غن کرے جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں جواب تو دیے ہوئے ہیں غلط ठीक پڑھوں گا بس ٹھیک ہے میں سب کے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غلط فہمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنے کے متعلق عمر نے بیان کیے تھے چوبیس کے قریب ہیں پہلے غلط فہمی ہے، ایسا حکمران جو پورے شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے یا کسی اور کے قوانین کو نافذ کرتا ہے اور اپنے ماتحت سب عوام پر سب پر عام کر دیتا ہے تو اس سے لازم ہوتا ہے کہ اس نے ان قوانین کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے افضل اور بہتر سمجھا ہے یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے اچھے ہیں نمبر دو، دوسري غلط فهمي، بعض علمانه، اس آيات کو بطور دليل پیش کیا، الشهاد ابارتاله، وَمَنْ لَمِيحْكُمِ بِمَا انزَلَ اللَّهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورة المائد آيات نمبر چوادس، دوسري غلط فهمي، بعض علمانه اس آيات کو بطور دليل پیش کیا، الشهاد ابارتاله، فحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون، سورة المائد آيات نمبر پچاس، ملطی نمبر چار بعض نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد ہے فلاح و حتم اور ابین جدوفی امبوسم ہرا جمہ نمبر تسلیمہ بعض علماء نے اس آیت کریم کو بطور دلیل پیش کیا ارشاد باری تعالی ہے المترا ذیرا ذیر قبل یاد رکھیں سارے جو غلط فہمیاں یہ حکمران کے متعلق ہیں کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازک اردی خلاف کرتا ہے کیا وہ کافر ہے یا نہیں کیا وہ حکم اطاعت کرنی چاہیے نہیں اس کے متعلق ساری غلط فہمیاں تھیں نمبر چھ چھٹی غلط فہمی سہ مسلم کی حدیث نمبر چار ہزار چار سو پندرہ جس میں یہودیوں کا تورات کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے اور زانی کو رجم کی سزا کو چھوڑ کر اس کا مقابلہ کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا دینا کا ذکر ہے اور اس قانون کو اپنے ماتحت سب یہودیوں کے لئے لازم کر دینے کا قصہ بیان کیا گیا ہے بعض العلما نے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے ساتویں بعض علماء نے حافظ بن کسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں حافظ الب بن کسی اللہ علیہ نے جب تتاریوں کے قوانین کی کتاب الیاسق پر تبصرہ کیا تو ان کے کافر ہونے کا اجماعہ نقل کیا اور یہ و نحیل جلد نمبر تیرہ نمبر بارہ پر موجود ہے تو آج کے حکمرانوں نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے یہ بھی تتاریوں کی طرح قوانین نافذ کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو اگر تتاروں کے کفر اکبر پر اجماعہ ہے تو آج کے کی حکمران کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں آٹھیں غلط فہمی بعض علمان شیخ سلم بنتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بطور دلیل پیش کرتے ہیں شیخ سلام بنتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے حکمران کی مثال ایسی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعظیم تو دل سے کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے باللہ یا قرآن مجید کی بےحمتی کرتا ہے نرودب تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے تو, تو ایسے شخص کے لئے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے تصریح کرے بلکہ اس کا یہ عمل ہی کافی ہے کہ وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پنویں غلط فہمی کہ ہر تاغت کافر ہے دسویں غلط فہمی کیا خروج صرف عمل سے ہے یا زبان سے بھی خروج ہو سکتا ہے گیارہویں غلط فہمی حکمران کی اطاعت واجب ہے اللہ کے معصیت کا حکم دے اور اس میں جو احادیث اور مختلف روایتیں وہ بیان کی گئی ہیں اب بعض اعتراضات تھے اس درس پر بعض ساتھیوں کے کچھ غلط فہمی تھے وہ دور کرنا چاہتے تھے اور, اور ایک خط کی بات میں نے کی تھی جو مجھے محصول ہوا اس کے میں نے جواب دیا تھا اس میں جو غلط فہمی تھی نمبر ایک یعنی اب ٹوٹل کتنی ہوگی نمبر بارہ گیارہ پہلے تھی نمبر بارہ یہ ہے اس مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں خوارج کے ظہور کے وقت خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رغ کی حکومت تھی خلافت قائم تھی خلافت اسلامیہ قائم تھی سید علی اور سید معاو روض الما کو کافر کہنے کی وجہ ان کے فہم کی خرابی تھی ان کا اعتراض یہ, تھی یہ تھا کہ علی اور معاویر رضانہ نے فیصلے, فیصلے کے لیے کسی انسان کو کیوں حاکم بنایا بعد میں بنو امیہ کی خلافت کے دور میں شریعت اسلامیہ نافذ تھی قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے لہذا موجودہ صورتحال یعنی غیر ملک قانون کو تشریع عام بنانے والا معاملہ وہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا کیونکہ جو پچھلے غلط فیمیں تھیں تشریع عام پر بات ہو رہی تھی تو اس کی متعلق باتیں تھی ساری نمبر تیرہ غلط فیم نمبر تیرہ میں نے یہ بیان بیاں بعض احتقاط امور کہ اعتقاد ضروری ہوتا ہے کہ جو نیت وہ ضروری ہوتی ہے کسی کے عمل کو دیکھنے سے پہلے تو غلط فیم یہ تھی آپ نے یعنی میرے متعلق وہ سوال کرتے ہیں آپ نے جو اعتقادی امور بیان کیے وہ صرف حاکم کے متعلق نہیں کوئی مرد عورت جوان آزاد غلام حاکم محکوم حتٰ کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اللہ تعالیٰ کے قانون سے افضل یا برابر سمجھے یقیناً و کافر ہے قرآن میں عقیدہ سے متعلق آیات اس پر شاہد ہیں یہ لا الہ کے شروط میں سے ہیں المائدہ کے الماہدہ چوالیس پینتالیس اور سینتالیس میں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے, کرنے میں گویا حاکم کے عمل کا بیان ہے نہ کہ عقیدہ کا نمبر چودہ. اس عید کے شان نزول میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بن قریبہ اور بن الویر کی دیت میں فرق تھا کیا یہود اس مسئلے کو بھی اللہ تعالی کا کا ہی مقرر کردہ فیصلہ جانتے تھے اس کا کوئی ثبوت ہو تو بتائیے رضا کروں خیر نمبر پندرہ شاید آپ کو پاکستان کے حالات کا زیادہ نہیں. میرے بارے میں انہوں نے اللہ زیادہ خیر دے. صحیح کہوں گا میں یہاں پر زندگی میں نے گزاری ہے پاکستان کے حالات سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں تو انہوں نے مجھے یاد دہانی کے لیے نصیحت کی اللہ گر خیر دے وہ لکھتے ہیں شاید آپ کو پاکستان کے حالات کا زیادہ علم نہیں میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور یہ باتیں جو ان کے بارے میں نشاندہی کی یہ دس باتیں ہیں نمبر ایک پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں سے پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں جھگڑوں کا, کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک ہندو چیف جسٹس ریس القبا بن چکا ہے اب تھا ختم ہے اس سے پہلے وہ قاضی تھا گویا حکومت پاکستان عقیدہ کی بنیاد پر اہلیہ نے پاکستان میں کوئی تفریق کرنا نہیں چاہتی وہ عیسائی اور ہندو تک کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے یعنی اللہ تعالی کی عبادت یعنی ہندو قاضی بن سکتا ہے نمبر دو یہ حکومت کلمہ پڑھنے والوں میں توحید کی بنیاد پر فرق نہیں کرتی ان کے نزدیک علی اور غلط کو مشکل کشات جان کر امداد کے لیے صاحب اکرام کو کافر کہنے والے اور اما کو معصوم کہنے والا بھی مسلم ہے اگر کوئی عورت ان عقائد سے, سے توبہ کر کے موحدہ بن جائے تو یقینا اس کا نکاح ایسے نظریات کے حامل مرد سے باقی نہیں رہ سکتا اب اگر یہ عورت استبارہ بطن کے بعد کسی توحیدی سے نکاح کرے تو ملک کا قانون اس کو زانیہ قرار دے گا یہ عورت اور اس کا موحد خاون سزا کے مستحق قرار پائیں گے نمبر تین ایک شخص اپنے مسلم موحد والد کی جائیداد میں سے اپنے, اپنے مشرک بھائی کو حصہ نہ دے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے یعنی ایسے کرنا اس کی عبادت ہے مگر یہ قانون اسے زبردستی اس سے زبردستی یہ حصہ اس مشرق بھائی کو دلوائے گا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زبردستی روکنا نہیں نمبر چار، حکومت پاکستان کم پڑنے والوں کو کی خواہشات کے احترام میں امام بارگاہ میں آزادی کے ساتھ شرک و کفر کی طرف دعوت دینے کا موقع دیتی ہے بلکہ حکومت کی سرپرستی میں بھیجتی بہشت دروازہ کھولا جاتا ہے غیر الا کے لیے پکار نظر و نیاز کا محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں اس اس کے نام پر ہوتا ہے نمبر پانچ، آج بعض توحید جیلوں میں بند ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر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 اسے حلال مال سے محروم کر کے بینک کی رقم پوری کی جائے گی اور سود ادا کرنا فساد قرار پائے گا نمبر قانونی زکو نہ یعنی قانون زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں لیکن انکم ٹیکس نہ ادا کرنے والوں کے لیے سزا موجود ہے نمبر آٹھ ایک موحد سے دینی بحث کرتے ہوئے غیرت میں کسی مرزائی کا قتل ہو جائے اس کی سزا حکومت پاکستان کے نزدیک قتل ہے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کہا گیا کہ کافر کے بدر مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا نمبر نو ایک مسلم پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے اس کی پہلی بیوی وقت کے قانون کا سہارا لے کر اسے قید کروا دیتی ہے نمبر دس اگر آپ غور کریں تو ویڈیو سینٹر فلم فلموں میں معاشیات قرض بہت سے مقامات پر آپ محسوس کریں گے کہ حکومت پاکستان لوگوں کو اللہ تعالی کے احکام احکامات پر عمل یعنی اس کی عبادت سے روکتی ہے اور زبردستی شیطان راستوں پر چلاتی ہے تو یہ دس مادھو جی انہوں نے مجھے آگاہ کیا ان کا جواب میں دے چکا ہوں آپ سیر کی طرف رجوع کریں مفصل جواب الحمدللہ ان چیزوں کا اب غلط نمبر میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ ہے اگر شراب خانہ کھول لیتا ہے اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور کر دیتا ہے تو اس کا کافر کفر اصغر کیوں ہے اکبر کیوں نہیں یہ میں نے کہا تھا جواب میں تو اس کے متعلق پھر انہوں نے یہ لکھا کہ آپ خود پہلے تفریق کر چکے ہیں کہ جزی فیصلت تقنین کفر اصغر ہے بحث تشریع عام کی ہے ایک گھر کا سربراہ تشریع عام نہیں کر سکتا یہ حکمران کے لئے خاص ہے پھر اس کا میں نے جواب دیا نمبر سترہ میں نے یہ کہا تھا کہ اہل سنت کے علماء کے اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں وَمَا لَمِحْكُ بِمَا أَنزِرَ اللَّهَ فَأُولَيْكُمُ الْكَافِرُونَ سورة مائدہ, مائدہ تنبر چوالیس اجماع میں ذکر کیا تھا اس آیت کے ظاہر سے محتزلہ اور خوارج کفر اکبر کا استطلاع کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب اس کے جواب میں جو لکھا ہے خوارج استبدال اور تقنیم پر ان آیتوں سے سےرار کرتے تھے صلف نے ان کا رد کیا ہے تشریع عام کا مسئلہ خواہش کے دور میں موجود ہی نہ تھا تشریع عام تو ہمارے سلف ان آیات پر منطبق کرتے ہیں پھر شیخ باز کا فتویٰ بھی میری طرف بھیجا تھا اس پر بھی انشاء بات ہوگی اور شیخ صاحب رحمۃ تشریع عام کے مسئلے میں حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں جو شیخ بمباز رحمۃ الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صاحب حفظہ اللہ نے کہا ہے یعنی تشریح عام کے متعلق سال حیفظان حفرۃ اللہ شرح الرحیم رحمہ اللہ کہ جو فتوا وہ یہ ایک تشریع عام یعنی تشریع عام کسے کہتے ہیں کہ ایک سربراہ ہے حکمران ہے وہ غیر لوگ کے قانون جتنی بھی شریعت سب شریعت کے قانون کے خلاف فیصلے کرتا ہے پوری شریعت کو اس نے شریعت کے خلاف فیصلے کیے جتنے فیصلے بھی ہیں عدالتوں میں اور لوگوں پر فرض کر دیا کہ ان کے مطابق آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جو اس کے متحد پورے عوام ہیں اور اگر اس کے متاف نہیں کرتے ان کو سزا دیتا ہے اسے تشریع عام کہ تشریع عام سے تشریعام کافر ہو جاتا ہے یا نہیں تو ابھی تک یہی بحث اسی پر غلط فہمیاں بہن ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استعمال درست نہیں پھر جواب میں یہ فرمایا کہ اس سلسلے میں امور خفیے اور عمور و کا فرق کرنا ہوگا سلف نے یہ فرق کیا تھا اب اس کے دلیل میں ابو عبید قاسم بن سلام جن کی وفات سن دو سو چوبیس ہجری میں ہوئی اپنی کتاب ایمان میں جو محدث رحمۃ سے تحقیق سے چھپی ہے چھپی ہوئی تعلیق میں تحقیق بھی ہے. لکھتے ہیں کہ ابو بکر انہوں کا مانا ان زکات سے وہی جہاد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکین مکہ کے ساتھ تھا یعنی ان کا خون بہایا گیا ان کا مال مال غنیمت بنا اور ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا گویا صاحب کرام نے ان کے عمل کو اسلام کے متناقض قرار دیا اور اس, اور اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہیں پڑی نمبر انیس قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم اثر اور قاضی ہیں لکھتے ہیں جس عالم نے شریعت کے خلاف قانون گھڑا پھر اسے شریعت عام بنا دیا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے اس پر اس آیت کا حکم اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح یہود پر تھا احکام القرام محنت تفسیر القاسمی اس کا جواب بھی میں نے دیا ہے نمبر بیس بات وہی ہو رہی ہے کہ ظاہر و باطن امور ظاہر خفی کو دیکھنا چاہیے اس کے مطابق پھر بعض معتبر علماء نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے صرف ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دے دیا کہ کافر ہے اب وہی بات میں بیان کر رہا تھا اب شیب امباز کا فتویٰ وعدے لکھتے ہیں علامہ بمباز رحمت اللہ علیہ کا فتح مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی گھڑی کا الارم جان بوجھ کر فجر کے وقت کے بعد اٹھنے کے لئے لگاتا ہے مثلا صبح آٹھ بجے تاکہ ڈیوٹی پر جانے کے وقت آسانی سے اٹھ سکے تو عمد نماز کا تارک ہے کافر ہے اس کا کفر کفر اکبر ہے اور اس کے ساتھ علامہ البانی کا قول بھی بیان کیا ہے اور شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہی لکھتے ہیں اگر بے نماز کو تلوار دکھائی جائے کہ تم نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے, جائے گا اب اگر وہ نماز نہیں پڑتا تو واجب قتل ہے حکم تارکلا یہ باس کا فتویٰ وہ بیان کرتے ہیں تقریباً یہ فتویٰ سفر نمبر ایک فتو بمباز جد نمبر ایک سفر نمبر تین سو پانچ میں ایک فتوی کا ایک چند جملے یعنی ایک دو سطر انہوں نے نقل کی تھی اور اس کا جواب میں نے دیا تھا مکمل جو فتوہ تھا وہ ترتالیس صفوں پہ تھا جو جواب تھا تیر صفوں یہ قومی عربیہ کے نقد پر تھا لیکن اس میں سے صرف ایک سطر کو لے لیا گیا اور اس کا جواب میں دیکھوں جو یہ نا ہے کہ فتوا پورا اچھی طرح دیکھنا چاہیے اس کا جو لبے لباب ہے اس کو سمجھنے کے بعد بات بیان کرنے چاہیے فتوی میں سے ایک یا دو لائن نکال دی جائیں شیخ کیونکہ یہ فتویٰ تھا کہ جو حکمان ایسا کرے کہ وہ کافر ہے اور ہر وہ حکمان کافر یعنی تکفیر کی بات کو عام کر دیا اگر شیخ بے باز رحمت اللہ علیہ کی بات بالکل واضح ہے ان کا منہج بالکل واضح ہے ان کے فتح بالکل واضح ہے کہ وہ اس طریقے سے تکفیر کبھی کسی کی نہیں کرتے لیکن بات کیونکہ قومی عربی کی ہو رہی تھی اور قومی عربی والے وہ جتنے بھی فیصل و قورین ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں شریعت کے فیصلے سے اور اس پر اتفاق ہے کہ تفدیل سے کفر اکبر ہو جاتا ہے بہر یہ جواب میں دے چکا ہوں مقیہ تھا انہیں کے لیے خاص تھا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں جو قومی عربی کا نعرہ لگاتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطن پہلے دین بعد میں ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام کو چھوڑ کر ہمارے احکاموں پر عمل کیا جائے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے قوانین سے بہتر ہمارے قوانین ہیں تو اس پہ کفر کا کس کو شک ہے نمبر بائیس پھر بعض حکمرانوں کے نام لے کر انہوں نے لکھا کہ فلاں نے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزا قرار دیا فلاں نے نعرہ لگایا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے فلاں نے اپنے دائیں بائیں کتے کھڑے کر کے تصویریں بنوائی اور کہا کہ میرا آئیڈیل اتا ترک ہے اور کسی حکمرآن نے یہ کہا کہ میں شراب پیتا ہوں غریبوں کا خون نہیں پیتا ہوں آخر تک پھر انہوں نے بیان کیا, کیا اس ان باتوں سے حکمران کافر ہو جاتا ہے یا نہیں اس کی میں نے تفصیل پھر بیان کی جواب میں میں نے اسام بن زید رضا عنہ کا قصہ بیان کیا تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے دری اسمان بن زید کا قصہ درست نہیں کیونکہ اسمان بن زید رضا عنہ نے جس کو قتل کیا اس سے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے نواق میں سے کوئی فعل قول و فیلن ثابت نہیں ہوا یہاں معامل مختلف ہے یعنی حاکم جو تشریع عام کا قانون نافذ کرتا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس کا جواب میں نے دیا میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اہلسود اور جماعت کا اجماع ہے کہ آئے تک کریمہ ضوابط مخافر چوالیس اس آیت سے ظاہر مراد نہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گزارش ہے لجن دائمہ نے اس دعوے کو اہل سنت پر افطراک قرار دیا ہے اور میری طرف ایک فوٹو کاپی بھی بھیجی اس کے ساتھ لجن دائمہ کا جو فتویٰ موجود ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس آئے کریمہ سے ظاہر سے جو میں نے بات بیان کی تھی اس پر اجماع جو میں نے کہ وہ جماعت درست نہیں پھر اس کے جواب میں نے دیا پھر ایک اور بھی اس میں غلط فہمی تھی کہ ایک شخص یہاں پر شیخ خالد العنبری جو ہے انہوں نے کتاب لکھی حکم غیر ما منزلہ اصول تکفیر تو رجن ادائی میں اس کتاب کا رد کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ تشریح عام کے مسئلے پر جو کفر کا اجماع نہیں ہے تو ان کے رد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات درست نہیں پھر اس کا بھی میں نے جواب دیا نمبر پچیس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حکمران جو اپنے ماتے ہیں جو عوام ہیں ان پر دو یا تین مسائل میں شریعت کے قروں کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ کافر کو اکبر کا مرتکب ہو گیا نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بات تشریع عام کی ہو رہی ہے تو میں نے یہ کیوں بات مثال بیان کی ہے کہ ایک حکمران ہے وہ دو یا تین فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے بات یہ ہو رہی کہ سارے کے سارے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرے دو یا تین کیوں اصل میں یہ چاہتا کہ حد بندی کون سی آخر وہ کون سی حد بندی ہے جس کے بعد حکمران کافر ہو جائے تو اس سے پہلے مسلمان ہوتا ہے تو میں نے اس لیے یہ بات بیان کی تھی اور اب مزید انشاء سن سکتے ہیں پھر ان آگے لکھا ہے کہ آپ ماشاء سعودی عرب میں رہتے ہیں یہاں کے حالات آپ ہیں للہ یہاں پر اسلام کی اصل بنیادیں قائم ہیں مزاروں پر ہونے والے شرک نہیں دیکھنا پڑتا محرم میشیوں کا کفری اقوال نہیں سننے پڑتے دستور قرآن و حدیث ہے حتیٰ اقوام متحدہ میں قرآن ہی کو بطور دستور بھیجا گیا ہے پاکستان کے حالات مختلف ہیں ذرا غور کیجیے قانون وہ ہے جسے اسمبلی کی اکثریت پاس کرے شریعت بھی اگر ملک قانون بننا چاہتی ہے تو اسے شریعت بل کی شکل میں ایوان کے اندر پیش کیا جاتا ہے اگر قومی اسمبلی کی اکثریت نے تعید کر دی تو وہ پاس ہوگی مگر اور اگر سینٹ میں کیونکہ اسلام پسند کیونکہ سینٹ میں کیونکہ اسلام پسند کی اکثریت نہیں ہے لہذا وہ وہاں پیش ہی نہیں کی جاتی اور شریعت ملک کا قانون بننے سے رہ جاتی ہے وہ مرضی اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ اسمبلی کی اکثریت کی چلتی ہے اسمبلی کی اسمبلی سے پاس کیے ہوئے قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرتی ہے اور اس قانون کو پڑھانے کے لیے لا کالجز موجود ہیں اس قانون کو پڑھانے اور چلانے والوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے گوئے تشریع عام کی صحیح شکل آپ پاکستان میں جا کر محسوس کر سکتے ہیں اور پھر تتاریوں اور جنگیز خان کی جو میں نے بات بین کی تھی وہ قدمونہ کے تحت آگے کرتے ہیں اور یہ صورتحال کہ विश्वت لے غلط فیصلے کروانوں سے بالکل مختلف ہے شیخ بن باز کا فتویجلد نمبر 1305 میں مجھے کہتے ہیں وہ ضرور پڑھیے جو میں نے بیان کیا وہ تقریبا 43 بنص هذه الايات الحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليه مودتها وموالاتها حتى تؤمن بله وحده وتحكم شرعته وترضاه بذلك لها وعليها تو یہ فہد تم جا رہی تو یہ ملک جو ہے یہ کافر ہے جاہلیت ہے والم حفاظے کا ہے اور آئے جو سورہ معاہدہ ان کو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے میں یہ عرض کی کہ یہ تینتالیس سفوں میں فتویٰ تھا اور یہ قومی عربیہ کے لئے خاص تھا اس کو عام کرنا درست نہیں ہے پھر تکفیر کے ضابطوں پر بات ہوئی اور فیم نمبر ستائیس غلفے نمبر 27 تکفیر کے ضابطہ اور رسول کے متعلق تھی نمبر 28 تکفیر کے خطرہ میں نے بیان کیا نمبر 29 تکفیر کی شرط اور تقویر سے کون سے موانع ہیں وہ بیان کیے نمبر 30 جس گروہ نے تکفیر کے معاملے میں غلطی کی یعنی خوارج کے متعلق میں نے تفصیل سے بیان کیا تقریباً 23 پوائنٹ میں میں نے بات بیان کی ہے جو خوارج کے متعلق ہے وہ بھی غلفے میں اس لیے میں نے اس کو ایک پوائنٹ میں ہے تو 23 پوائنٹ میں نے ایک ہی اس کو نمبر دیا ہے تاکہ زیادہ پوئنٹ پوئنٹ نہ ہو جائے تو تیئس نقطے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خوارج کا منحج کیا ہے تو آپ اس کی طرف جو کریں ایک تراز ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوارج کا راستہ ہے خوارج کا منحج کیا ہے پھر تاغت کے تعلق سے جو سوال آئے اس پر مکمل درس تھا جو انڈر سے پیپرز میں نے بیان کیے تھے انگلش میں تھے اور ان کا جو, جو جواب دیا تھا ان میں سے جو غلط فہمی ہے نمبر مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے جو بھی مواد ملتا ہے جو کوئی بھی خبر اڑتی بھی ملتی ہے اس کا مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے پھر اصول تکفیر اور تکفیر کے ضابطے بیان کیے قرآن سنت وسلم وسلح سے جو ثابت ہیں نمبر بتیس ایسے قرآن کے لیے جس پر تعاون کا فتو لگایا جائے کیا وہ کافر ہوتا ہے نمبر تینتیس اگر کفر بھی واضح ہو جائے تو کب اس کے خلاف نکلنا چاہیے وہ کب نہیں نکلنا چاہیے اس کے متعلق جو غلط ہے وہ بیان کی نمبر چونتیس کیا آس حکمران کے خلاف نکلنا جائز ہے نمبر پینتیس کیا مکمل استقامت شرط ہے حاکم کی فرم برداری کے لیے اگر وہ مکمل استقامت نہیں رکھتا اچھا نہیں ہے تو کیا اس کی فرم برداری کرنی چاہیے یا نہیں نمبر چھتیس اگر کسی شخص سے کفری عمل ہو جائے کیا وہ کافر بن جاتے اسی وقت یا تکفیر کے شروط اور ضوابط اور جو موانے ان کو دیکھنا ضروری ہے اس کے متعلق غلط فہمی پھر اسی کے متعلق تعوت کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کافر سے دوست کی وہ بھی تعبوت ہے جس نے ان کو حکمران مانا وہ بھی تعوت ہے جس نے حکمران کو ووٹ دیا وہ بھی تعوت ہے جس نے حکموں کافر نہ کا وہ بھی توقع ہے یعنی آخر تک یہ میں نے پوری لمبی سے بیان کی پھر اس کے جواب میں شیخ بن باز یعنی ارب بنتے میں شیخ بن مین علام البانی کی فتح میں نے بیان کیے پھر کیا جو لوگ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور فرینچ انگلش قانون نفاذ کرتے ہیں کیا وہ کافر ہیں یا نہیں اور اس کا جواب پھر علامہ ابن الحمی کے فتوا سے میں نے دیا پھر انتیس میں پھر خوانص متعلق غلط فہمی تھی ان کے منتظ کے متعلق وہ پھر بیان کی نمبر چالیس صدر ابو حرائرہ انہوں کی حدیث کو بیان کیا گیا ان پیپرز میں کہ آخر زمان میں ایسے حکمران ہوں گے جو ظالم ہوں گے اور ایسے وزیر ہوں گے جو فاسق ہوں گے وہ ایسے قاعد ہوں گے جو خائن ہوں گے ویسے صرف کہا ہوگے جو جھوٹ جو بولنے والے ہوں گے تو تم میں سے اگر وہ زمانہ پا لے تو ان میں سے نہ ہو نہ قاتب ہو نہ عرف ہو نہ کوئی پولیس والا ہو اور یہ روایت میں نے بیان کی تھی یہ ظعیف علام البانی نے اسے ضعیف قرار دیا غلیل میں جلد نمبر آٹھ سفر نمبر تین سو اسی میں پھر حکمران کی فن برداری کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں وہ فن برداری کے لائق ہیں یا نہیں حکمران قریش میں سے ہونے چاہیے اور خلافت صرف قریشی امیر کے لیے ہے یعنی <تصفيق> حکمران قریش میں سے ہونا چاہیے تب تو فرم ہے کہ قریش کا نہیں تو اسے کوئی فرم نہیں یہ غلط فہمی یہ اس کا اضارہ کیا پھر <تصفح> حکمران آج کل حکمران نے زبردستی غلبہ پا لیا ہے تو کیسے حکمران کی فرمبرداری کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ کیسے آئے ہیں زبردستی آئے ہیں غلبے سے آئے ہیں بعض حکمران تو کیا جب ایسے لوگ آتے ہیں زبردستی سے تو کیا کی فرمرداری کرنی چاہیے یا نہیں اور اس کا جواب نمبر ترتالیس <تصفح> <تصفح> ان حکمرانوں کو فرم برداری کیسے کریں ان کی فرم جائز ہے ہی نہیں کیونکہ لوگوں نے اور پھر اس کی وجوہات میں نے بیان بیاں کی کیوں کی یہ فرمداری کے لائق نہیں ہے ان کا جواب دیا ہے. نمبر چوالیس ان لوگوں نے کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں اس لیے ان کی فرم برداری جائز نہیں ہے اور وہ کافروں سے مدد حاصل کرتے ہیں نمبر پینتالیس حکمرانوں کی فرم لازم نہیں کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے اور ہر پورے ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے اپنا پیٹ بھرا اور ملک کو کنگال کر دیا ایسے حکمران کے خلاف نکلنا اور لوگوں کو ایسے حکمران سے چھٹکارا دینا یہ سب سے بڑا فرض ہے پھر اس کا جواب پھر غرفے نمبر 46 ایسے, حکمران ایسے, ایسے حکمران ہیں ان کی فرم کیسے کریں یہ تو فاسق ہیں ظالم ہیں بدایتی ہیں اور پھر اس کا جواب سینتالیس تخویر کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں یہ حکمران کافی ہو چکے ہیں نواق اسلام کا ارتقاب کیا ہے کافروں کے ساتھ مل کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں جہاد کو ختم کر دیا جہاد بلکہ دہشت گردی بنا دیا مجاہدین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے انہوں نے سود کو عام کر دیا ہے سود کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے ٹیکس کو فرض کر دیا ہے زکوات کی بات نہیں کرتے جو رکن اسلام میں سے ایک رکن ہے لیک... اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلجنہ صاحب مکس اس حدیث کے متعلق پھر بات ہوئی. یعنی یہ تقریباً سات غلط فہمیاں ہیں تو یہ ٹوٹل تقریباً سینتالیس اور سات یہ ترپن ہو گئی ففٹی غلط فہمی امت میں تو ایک خلیفہ ہونا چاہیے غلطی سن حکومت میں ایک ہی خلیفہ ہے یہ اتنی حکمران آ ہیں یہ شرعت ریکہ ہے ہی نہیں اصل میں تیسری ان کی فرم کرنا درست نہیں ہے. اور اس کا جواب پھر جہاد کے متعلق جو غلط فہمیاں تھی نمبر 54 غلط فہمی بعض لوگ کو یہ اعتراض تھا کہ آخر کیا ضرورت پڑ گئی کہ آج کے دور میں ایسے موضوع پر بات کی جانے جہاد کے متعلق کو کیوں؟, کیوں اس موضوع کو چھیڑتے ہیں آج امت کو جہاد کی ضرورت ہے اور آپ لوگ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ڈراتے ہو اور روکتے ہو جہاد سے لوگوں کو تم, لوگوں کو تم فقط یہ کہو کہ جہاد کرو یہ نہ کہو کہ جہاد کیسے کرنا ہے یا یہ نہ کہو کہ جو ہو رہا ہے جہاد ہے یا نہیں اس طریقے سے لوگوں, کو لوگوں کے قدم لرز جاتے ہیں اور جو مقصد جہاد کا وہ رہ جاتا ہے نمبر پچپن فوزان سے سوال کیا گیا طاقت سے کیا مقصد ہے یعنی طاقت کب طاقت کے معیار کیا ہے وہ کون سی طاقت ہے جب آئے گی ہم جہاد کریں تو اس پر جواب نمبر چھپن کیا کافروں کے ساتھ ہم دنیاوی امور میں تعلق رکھ سکتے ہیں یا عہد کر سکتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں نمبر ستاون یہ آیت و جن علی فجن اللہ وتوک اللہ سورت عام آئے تو نمبر آٹھ یا سورت انفال آیت نمبر اکسٹھ اگر کیا یہ اعت منسوخ یا نہیں اس کے متعلق غلط فہمی پھر مستعمل کافر کا کیا حکم ہے نمبر اٹھاون اور اس کے متعلق جو غلط فہمی وہ بیان کیا پھر ایک قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص جو جزائر سے تھا اس نے یعنی وہ مجاہد کہتا تھا اس نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا پھر یہ اعتراض ہے کہ میں نے اس کو بیان کیوں کیا یعنی اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا سارے مجاہد ایسے ہیں ایک شخص سے اگر غلط غلطی ہوئی تو کیا سب ایک میں نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تو میں نے ناصافی سے کام کیا ابو قتادہ کا نام لے کر میں نے بات کی کیوں نے فتویٰ دیا اکلام کی کیا ضرورت ہے تو اس پر میں نے پھر اس کا جواب دیا نمبر سات میں نے یہ کہا تھا کہ نام کہ بعض ساتھوں کے اعتراض تھا کہ اسمام بلادن کا یا ظواہر کا نام نہ لیا جائے آپ ایسے بات کریں کیونکہ لوگ جب یہ نام سنتے لوگ ان سے متاثر ہیں ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات کوئی نہ سنے گا تو اس کا جواب میں نے دیا کہ نام لینا آج کے دور میں کیوں ضروری ہے سنت سے دونوں چیزیں ثابت ہیں کبھی نبی اکیلیٰ مبوام بغیر نام لئے اور کبھی نبی اکیلّہ وسلم ضرورت کے وقت یا بوقہ کے لحاظ سے نبی اکیلیم وسلم نام لے کر بھی لوگوں کو آگاہ کرتے تھے نمبر اکسٹھ پھر الواقعہ کے متعلق غلط فہمی تھی بعض لوگ یہ کہتے کہ جن علماء نے فتویٰ دیا کہ آج جہاد موجود نہیں ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ جہاد ہوتا کیا ہے کیونکہ نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں جہاد کے فتوا ان سے لوگ جو جہاد کرتے ہیں جن لوگوں کو کبھی جہاد نہیں کیا ان کو کیا معلوم کہ جہاد کیا ہوتا ہے شہد امباز علامہ المان شیب الزمین رحمتہ اللہ عنہ مجمعین انہوں نے کب جہاد کیا ان کبھی ہتھیار اٹھایا نہیں نہ انہیں ہتھیار اٹھانا آتا ہے تو ان سے جہاد کی فتوی کیوں لیتے ہو اس کا میں نے جواب دیا نمبر باسٹھ کیا عالم کو علم سیکھنا چاہیے جس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے یا نہیں یعنی عالم کو ہر علم سیکھنا چاہیے پھر اس پر میں نے بات کی پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض لوگوں سے غلطی ہوئی جہاد میں کیا انسان سے غلطی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تو غلطی کو معاف کر دیتا ہے کیوں اس کے کی پیچھے پڑ جاتے ہو یعنی اسمان بل عالم کے اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو ٹھیک اس کے کی بعد کیوں کرتے ہو بندہ تو اچھا ہے اس کی اچھا کیوں بھول جاتے ہو اس کا جہاد پھر پھر اس کا میں نے جواب دیا نمبر چونسٹھ کافروں کو دنیا کی اموار کی ضرورت نہیں یا ان کو صرف مجاہدین کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کافروں کی آج کل کے دور میں کسی کی ضرورت ہے اور یہ مسئلہ ولا البرا پر بات ہوئی تھی نمبر پینسٹھ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے بعض سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب دوستی محبت کی جا رہی ہے اور کافروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے متعلق جو غلط فہمیں تھیں ان پر میں نے بات کی نمبر 66 آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جہاد ہر دور میں ہے اور تاقائمت رہے گا تو پھر ہمیں جہاد سے روکتے کیوں ہو اور اس کے جواب میں صاحب شیف حزانک فتح میں نے بیان کیا یہ 66 غلط فہمیاں تھیں اگلے درس میں جو ہمارے اپنی غلط فہمی جن کا ہم نے جواب دینا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اگلے درس سے أغاز آغاز کریں گے اللہ تعالی سے دعا عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قران و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاد شرعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلين الحمدللہ رب العالمین وصلی و سلم بارکنا نبی آله و صحبه